اللہ على محمد مبارک وسلم رب شرحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدان یفح قولی وجاء اللہ وزیر امین اہلی امین یا رب العالمین اللہ کی توفیق سے سورت الانعام کا مطالعہ شروع کر رہے چار چار طویل ترین مدنی صورتوں کا مطالعہ مکمل ہوا بہت سارے شریعت کے احکامات کا بیان بلکہ یوں کہیے کہ قرآن حکیم میں جو شریعت کے احکامات ہیں ان کا تقریباً اسی پچاسی فیصد حصہ انہی چار طویل مدنی صورتوں میں آ جاتا ہے وہ مدنی صورتیں تھیں اب دو مکی صورتیں آ رہی ہیں الانعام اور بعد میں سورت العراف کل ذکر کیا گیا تھا کہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعبیر کرتے کہ ابھی ہم سورہ معاہدہ تک قرآن کریم کی مدنی جنت کی سیر کر رہے تھے اب ہم قرآن کریم کی مکی جنت کی سیر کریں گے مکہ مکرمہ کو ذہن میں رکھیے تیرہ برس آغاد وہیں کے بعد حضور علیہ السلام نے وہاں گزارے ہیں سامنے مشکین مکہ ہیں جن کو دعوت توحید بھی پیش کی جا رہی ہے توحید کے دلائل بھی پیش کیے جا رہے ہیں شرکیہ یا عقائد کا رد بھی کیا جا رہا ہے ان کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں یہی مکی دور ہے کہ کشاک کشمکش صحابہ گرام کی جماعت اور مشیقین مکہ کے درمیان جاری ہے اس تعلق سے بھی رہنمائی عطا ہو رہی ہے البتہ ایک اور بات نوٹ کیجئے گا سورت الانعام اور اس کے بعد سورت العراف یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہونے والی سورتیں ہیں گویا خاصا کچھ قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے یہ مکی دور کے آخر کی صورتیں ہیں پھر سور انعام اور سورت العراف اس کے بعد یہ طویل ترین مکی صورتیں بھی ہیں قرآن حکیم کی اب آئیے الانعام میں داخل ہوں جیسے کہ کی ذکر کیا گیا توحید باری تعالیٰ کے دلائل کا ذکر آئے گا چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عنوان دیا تزکیر بی اعلیٰ اللہ اعلیٰ ذہن میں ہے ربی ائی اعلی ربی کماتوں کا نعمتیں تر ذکیر بھی اعلیٰ اللہ, اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے نصیحت کی جا رہی ہے یہ عنوان سے دو ٹوک بات ہو رہی ہے جیسے المائدہ میں اہل کتاب سے حتمی دو ٹوک بات آ گئی اب مشکین مکہ سے بھی دو ٹوک انداز سے حتمی بات آ رہی ہے سورت الانعام میں ایک اہم نقطہ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ صحابہ کرام میں تفصیر میں امام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے کہ یہ سورت ایک ہی رات میں نازل ہوئی ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں جبریل علیہ السلام اس سورت کو لے کر آئے ہیں لیکن بہرحال ہم ایک رات میں تو آج اس کو نہیں مکمل کر سکیں گے کچھ ہی رکو ہو سکیں گے ورنہ خواہش تو یہ ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوا لیکن آئندہ اللہ نے کبھی توفیق دی تو ہوگا انشاءاللہ لیکن اس کا نزول ایک ہی رات میں ہوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری بات یہ ہے مدنی صورتوں میں تفصیلات زیادہ مکی صورتوں میں کم ابھی آپ دیکھیے گا چند ہی منٹ میں پہلا رکو مکمل ہو جائے گا تشریح زیادہ اس کی ضرورت نہیں توحید کے دلائل اللہ کی نعمتوں کا ذکر اللہ کی توحید کے حوالے سے تفصیلات عطا ہو رہی ہیں مشکین کا ذکر بھی آئے گا ان کی طرف سے فرمائشیں آ رہی ہیں یہ کر کے دکھا دیں وہ کر کے دکھا دیں فرمائشی معجزے کا تقاضہ وہ ذکر آئے گا یہ مباحث بار بار آئے ہیں آسان ہے نسبتا مدنی صورتوں کے مقابلے میں مکی صورتوں میں تفصیل کم درکار ہوگی ان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ كل شکر تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کی دئی ہے الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اندھیرے اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا ثم الذين كفروا بربهم عادلون پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر یعنی شریک ٹھہرا رہے ہیں دوسروں کو هو الذي خلقكم من طين و الله جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ثم قضا اجالا پھر ایک وقت مقدر فرما دیا یعنی تمہاری موت کا وا اجل مسمن عنده اور ایک اور اجل ایک اور وقت اس کے ہاں مقدر ہے یعنی قیامت کا تم ام تم تم ترون پھر تم شک کرتے ہو وہ اللہ فیس سماواتی و فیل اور وہ اللہ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی یعنی معبود ہے وا آسمانوں میں بھی زمین میں بھی یعلم سرکون جہرکم و یعلم ما تکسبون جانتا ہے تمہارے باطن کو بھی اور تمہارے ظاہر کو بھی اور جو کچھ تم کمائی کرتے کی اللہ اسے جانتا ہے اور ان اس سے اعراس کرتے ہیں دلائل تو واضح مگر یہ اراض کر رہے ہیں فقط کر دبو بالحق بس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا ما كانوا به يستهزئون بس جل ہی اس کی حقیقت ان کے سامنے اجائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے کہتے تھے اچھا عذاب آنے والا ہے تو آسمان کو پھاڑ کر دکھا دو کچھ کر کے دکھا دو یہ تقاضے کرتے تھے فرمایا جا رہا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں انقریب وہ اجائے گا الم يروا کما احلقنا من قبلهم من قرن کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلا کر ڈالا اگلی سورج سور آراف میں چھ رسولوں کی اقوام اور ان قوموں پر آنے والی تباہی کا ذکر تفصیل سے آئے گا مکہ نہ ہوں فی انہیں ہم نے زمین میں خوب ایک قتار عطا کیا تھا مال نمک لکم جتنا ہم نے تمہیں نہیں دیا یعنی اے قریش مکہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں قوم عاد کو دیکھو قوم سموت کو دیکھو آل فرون کو دیکھو تمہاری ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں وہ اللہ کا جب فیصلہ آیا تو ٹھہر نہ سکے تمہاری کیا حیثیت اور ہم نے موسنا دھار برسا بادل بھیجا ان خوب بارش برسائی جاری تھیں ہم بذنوبهم ہم نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر ڈالا وہ کھڑا کر ڈالا ولہ علی کام اور اگر ہم اتارے اے نبی علیہ السلام آپ پر لکھا ہوا کاغذ میں یعنی وحی کا معاملہ فلمسوه بی ایدیین پر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیں لقال لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر تو یقینا کافر یہی کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے یہ ہے ان کا ڈھٹائی کا معاملہ مان کر نہ دینا یہ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ میں لکھا ہوا ا اللہ وہ بھی دے دے تب بھی مان کر نہیں دیں گے کھلا جادو ہی قرار دیں گے اللہ وقالو لولا انزل علیہ ملک اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا ولو انزل ان لکوی الامر اللہ کا تبصرہ اور اگر ہم فرشتے فرشتے کو اتارتے تو کب کا کام چکا دیا گیا ہوتا ثم لا پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی فرشتے کو کھیل تماشے کو تھوڑے ہی بھیجتا اللہ پچھلی قوموں پر عذاب کے لیے بھی اللہ نے فرشتے بھیجے جیسے کہ لوت علیہ السلام کے قوم پر پتھر برسائے گئے فرشتے بھیجے گئے بہر اسی طرح اور قوموں کے ساتھ معاملہ کیا گیا تقاضا کیا تھا بھئی یہ انسان ہماری طرح کا انسان یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے اور بھائی اس کا سادہ جواب ہے کہ انسانوں کے لیے نمونہ کون بنے گا انسان بنے گا اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا آگے فرمایا بلو جا اللہ ملک اللہ اللہ اور اگر ہم اسے یعنی رسول کو فرشتہ بناتے تب بھی انسان ہی بناتے ان شبہ ڈال دیتے جس میں یہ اب مبتلا کیا مطلب اللہ نے کسی فرشتے کو بھیجا ہوتا تو یہ اور ہوشیار و چالاک بنتے کیا کہتے لو جی لو ہم انسان یہ فرشتہ نہ بھوک کا مسئلہ نہ کسی اور کا مسئلہ یہ کیسے نمونہ بن سکتا ہے تب بھی یہ اعتراض ہوتا ابھی بھی اعتراض کر رہے ہیں بات ہے کہ میں نہ مانو کی رٹ انہوں نے لگا رکھی ہے ولاقدست قبل کا اور یقیناً نبی علی السلام آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا فَحَاقَ مِنْهُم بِهِ قبل تو گھیر لیا ان میں سے مذاق اڑانے والوں کو اس شے نے جس پر وہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے انہیں آ پکڑا نیچے ایک رکو ہو گیا اب یہ مضامی مستقل ہیں اور دو تہائی قرآن مکی صورتوں پر ہے احکامات تو نہیں ہے زیادہ ایمانیات کا بیان ہے اور جو کشاک کش جاری تھی اس کا بیان ہے تو بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوگی اس لیے آپ نے محسوس کیا کہ چند ہی منٹ میں ایک رکو کا بیان الحمدللہ مکمل ہوا قل اے نبی علیہ السلام سے کہیے زمین میں چل پھر کر دیکھو فلم منظر فکانا آت المقین پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا اس سورت میں ایک اور نقطہ نوٹ کیجیے گا سرچنگ کا انداز بہت ہے ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں تم سوچو تم بتاؤ تم سوچو تم بتاؤ تم غور کرو یہ سرچنگ کا انداز بھی صورت میں بہت ہمیں ملے گا جیسے کہ اب آ رہا ہے کل لما معافی سماواتی وب اے نبی علیہ السلام پوچھئے کس کے لیے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ یہ خاموش مانتے تو یہ بھی تھے اللہ کو خالق مگر یہ کہ اللہ کے ماننے کو تیار نہیں اسے چپ بیٹھے کل اے نبی علیہ السلام فرمائیے اللہ ہی کے لیے ہے کتبہ اعلی نفسی تمہاں آپ کتب علی نفسی رحم اللہ سبحانہ و نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے اللہ نے اپنے ذمہ کرم لے لیا ہے بڑا خوبصورت ترجمہ ہے اللہ جو چاہے اپنے اوپر لازم کر لے وہ کر سکتا ہے کیا؟ اس کی رحمت کا اصل ظہور کہاں ہونا ہے آخرت میں ضرور تمہیں جمع فرمائے گا قیامت کے دن لا ریب جس میں کوئی شک نہیں قیامت کا برپا ہونا بھی رحمت ہے تاکہ نیکو کاروں کو بھرپور بدلہ ملے اور مجرمین کی بھرپور سزا کا معاملہ ہو اللہ دین جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے و لو ماس سکا نا اور اللہ ہی کے لیے ہے جو بستا ہے رات میں وہ یہاں ٹیکنیکلی ایک اصطلاح ہے ایک محذوف و ما تحرک فی النهار اور جو دن میں حرکت میں ہوتا ہے رات میں جو سکون میں ہے بس رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں اور اللہ ہی کا ہے جن دن میں جو کوئی حرکت میں ہے وہ سب بھی اللہ کا وہ هو السمی اور وہ اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض اے نبی علیہ میں اللہ کے کسی کو کارساز بناؤں حالانکہ وہ اللہ تو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے وہ اللہ اکبر وہ سب کو کھلاتا ہے اور وہ خود نہیں کھاتا اسے نہیں کھلایا جاتا عیسی علیہ السلام بی بی مریم کے اس بارے میں کیا کہا دونوں کھانا کھاتے تھے تو وہ مخلوق ہیں اللہ کھلاتا ہے اس کو کھانے کی کوئی حاجت نہیں وہی خالق وہی رازق وہی معبود حقیقی کل آپ فرما دیجئے انی امی اکوناسلم دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے پہلے مسلم ہو جاؤں فرما بردادین اور اپنے رق کی نا فرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں یہ حضور کی آجزی کا بیان اور لوگوں کو تعلیم دی جا رہی کہ اللہ کی پکڑ کا خوف رکھو میں اس دن جس سے آداب پھیر دیا جائے یقیناً اس پر تو اللہ نے رحم فرمایا الفوز اور یہی کھلی واضح کامیابی ہے اللہ اس دن کی پکڑ اور آدھا سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ یہاں بھی اور وہاں بھی ہم سب کو حسنا آتا فرمائے شف له اور اگر اللہ کام کو سختی پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اس کے کا اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے کل نفع نقصان کا مالک کون اللہ ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں توجہ سے پڑھنی چاہیے اللہ علام عید اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا جو تو نہ دینا چاہے کوئی نہیں دلوا سکتا اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار چلنے والا نہیں یہ عقید بیان ہو رہے ہمارے اللہ تکلیف دینا چاہے اس کے ساتھ کوئی دور نہیں کرے گا اللہ خیر پہنچانا چاہے وہ ہر بات پر قادر ہے وہ القاہبادی اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے کل اختیار رکھتا ہے وہ الحکیم الخبیر اور وہ اللہ حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے کل اختیار اللہ کا ہے تھوڑا سا دیا ہے بس ہمیں عمل کے میدان میں ورنہ سفید بال آ ہی جاتے ہیں ہڈیاں جواب دے ہی جاتی ہیں کمر میں بھی پریشانی آ ہی جاتی ہے بڑھاپا بھی آ ہی جاتا ہے ایسا ہے نا اللہ دکھا رہا ہے اس وجود پر بھی نہیں ہے تمہارے اختیار عمل کے میدان میں دیا اسی کی بنیاد پر اللہ کے ہم کل جواب دے ہیں پل اے نبی علیہ السلام پوچھیے ائین اکبر الشہاد سب سے بڑی گواہی کس کی ہے قل اللہ آپ فرما دیجئے اللہ شہید بینی وبینکم میرے اور تمہارے درمیان وہ گواہ ہے یعنی اللہ وہ اویہاد قرآن اور مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے کم بھی ومم بلب تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے خبردار کروں اور اس کو جس تک یہ پہنچے ایک اور اہم نقطہ ان کی فرمائش جائیں گے یہ کر کے دکھا دیں وہ کر کے دکھا دیں فرمائشی موضے کی بات اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے پیغمبر کو قرآن ہی دیا ہے اسی کو مانو تو نجات میں گی اس قرآن کا ذکر بار بار اس صورت میں آئے گا جیسے اب آیا اس قرآن سے میں تمہیں ڈراؤں خبردار کروں اور اس کو جس تک پہنچے یہ قیامت تک پہنچنا ہے تو اب ڈرانا پہنچانا بتانا سمجھانا پھیلانا یہ ذمہ داری امت کے کاندوں پر ہے اب ایک اور سلچنگ کو اندازہ کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے سوچو اپنے ہاتھ سے تراشے بچ ان کو تم نے خدا کے برابر کر رکھا ہے الہ واحد. بے شک وہ اللہ معبود واحد ہے اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو کچھ تم شر کرتے ہو کچھ بیان یہود کا بھی سے بھلا یہ ذکر پہلے آ چکا مدنی صورتوں میں مکی مضامین مل سکتے ہیں اور مکی صورتوں میں مدنی مضامین مل سکتے ہیں مکہ مکرمہ میں تو شرقین ہے عرب سے لوگ آتے تھے حج عمرے کے لیے مدینہ سے بھی لوگ آتے تھے ادھر کی باتیں ادھر پہنچتی تھیں یہود کے کان کھڑے ہو گئے تھے اور ان کو بھی پہنچایا جا رہا ہے سنایا جا رہا ہے ادھر آنے والوں کے سامنے قرآن پیش ہوتا ہے وہ جا جا کے ادھر سناتے ہیں وہ ادھر سے ان سے کہتے سوالات کرو آپ کے علم ہے سورہ کہاف کا پس منظر ہے نا یہود نے سوال کروائے تھے مشکی مکہ سے مکی دور میں سوریہ کہاف کا نژول ہو رہا ہے تو ایسا ایک بیان اہل کتاب کے تعلق سے اگلی آیت میں اور یہ بات ہم پہلے میں وہ لوگ کتاب ہے ان کو وسلم ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو اللہ جن لوگوں نے میں اپنے کو وہ ایمان نہیں وومن لمو منی اللہ آیا اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹ لائے ان لا نہ ظالم فلاح نہیں پاتے ونا شرح جمیا اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے نقول اشرق کہیں ان سے نے وہ تمہارے جن کے بارے میں تم یہ ثُبَّ لَمْ تَقُنُ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُمْ پھر نہیں رہی گی ان کی شرارت سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے وَاللَّهِ مَا رَبِّنَا مَا كُمْ نَا اللہ اللہ کی قسم وہ ہمارا رب اللہ کی قسم ہم تو شر کرنے والے نہیں تھے یہ ہیں جھوٹے شر کی گراوٹ کی انتہا یہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا چاہیں گے معاد اللہ شرک اتنا گھناؤ جرم کہ کل بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مواد اللہ جھوٹ بولنا چاہے گا کئی فقید ہے وہ اعلیٰ دیکھیے انہوں نے کیسے جھوٹ باندھا اپنی جانوں پر ما اور جو وہ باتیں بنایا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو گئیں ومی ہم سمی علی اور ان میں سے باز اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں یہ مشکین تھے کبھی کبھی حضور کی مجلسوں میں آ جاتے سنتے کاہے کے لیے تھے ایب لگانے کے لیے اعتراض اٹھانے کے لیے کوئی طلب ہدایت کا مقصد نہیں تھا اعتراض اٹھانا جیسے آج بھی بہت سارے دین کے دشمن جو ہیں وہ مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا وہ مطالعہ کرتے ہیں سیرت کا باقاعدہ پی بھی کر لیتے ہیں مقصد کیا ہدایت ہے نہیں بہت سو کی مقصد کیا ہوتا ہے होता کے اوپر اعتراض کرنا یہ الگ بات ہے کہیں ذرا کسی میں رمک ہو تو اللہ کھینچ لے گا اس کو. جیسے سوئٹزرلینڈ کے پارلیمنٹیرئن کا ایک معاملہ تھا اس نے کیا نقطہ اٹھایا استخف اللہ کہتے مسلمان تو ہیں دہشت گرد استخر اللہ ان کی تو مسجدوں پر جو بنا ہوا ہے مینار یہ تو میزل ہے یہ تو میزائل کی جو ہے وہ علامت ہے اللہ اکبر پھر اور اس نے پڑھا اور اس نے پڑھا اس نے توبہ کی اسلام قبول کیا نہ مجھے اس کا یاد نہیں نیٹ پر آپ کو مل جائے گا اور ارادہ اور وعدہ کیا کہ میں یورپ کی ایک بہت بڑی مسجد اپنے پیسوں سے بنانے کی کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہوگی رمک تو اللہ کھینچ لے گا لیکن ادھر کیا معاملہ تھا مشکین کا اعتراض کرنے کے لیے معد اللہ اب اللہ کا بھی تبصرہ بجائے اللہ اعلی بھی مکین آدانی مخرا اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دی ہیں کہ وہ اسے نہیں سمجھ سکے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے یہ وہی بات ختم اللہ اعلیٰ جب خود دل میں ٹیڑ ہے ہدایت کی طلب ہی نہیں تو پھر اللہ بھی ہدایت کی توفیق نہیں دیتا بلکہ وہ لے لیتا ہے توفیق ہی یا یوں کہی صلاحیت ہی اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے اللہ محفوظ رکھے وہ بھی اور اگر وہ دیکھیں تمام ہی نشانی تب بھی ایمان نہیں لائیں گے اذا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں یقول کہتے ہیں لوگوں کی کہانیاں ہیں اور وہ اس سے دوسروں کو روکتے ہیں خود بھی اس سے بھاگتے ہیں قبول کرتے بھی نہیں اور دوسروں کو قبول کرنے بھی نہیں دیتے وہ صرف اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے وَلو اذ نار کہ تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے یعنی جہنم کی آگے آگ ہمیں دوبارہ آیات کو نہیں جٹلائیں گے من اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے مگر اس حسرت کا کل کوئی فائدہ نہیں بل بدال قبل بلکہ اس سے پہلے جو کچھ وہ چھپاتے تھے وہ ان پر ظاہر ہو گیا بلو ردو لا اور اگر وہ واپس بھیج بھی, بھیج بھی دیے جائیں تو پھر وہی کرنے لگیں گے جس سے انہیں روکا گیا وہ انہوں اور بے شک وہ جھوٹے ہیں مقال نے کہا ان نے کہا انیات دنیا نحن بمبعوثین کہتے ہیں کہ ہماری دنیا ہی کی تو زندگی ہے اور ہم دوبارہ زندہ کیے جانے والے نہیں ہیں اللہ کا تبصرہ بلو ترا وقیف علاش کے تم دیکھو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اللہ فرمائے گا کہ یہ حق نہیں ہے وربنا وہ کہیں گے کہ ہاں ہاں ہمارے رب کی قسم مگر اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں فرمایا جائے گا فرون اللہ فرمائے گا کہ بس عذاب کا مدہ چکھو اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے یقیناً وہ لوگ ہسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا جو آخرت کی ممکن. اذا یہاں تک کہ جب اچانک ان پر قیامت آ پہنچے گی يا حسرتنا فيها. وہ کہنے لگے ہائے ہم پر افسوس جو ہم نے اس کے بارے میں کوتا کیشمر اوزار اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے آگاہ ہو جاؤ کہ کیا ہی برا ہے جو وہ اٹھائیں گے اللہ اس دن کی ذلت سے ہمیں بچائے اور آج محلت ہے محلت سے فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے مبل حیات دنیا اللہ اور دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے کیا مطلب جیسے کھیل تماشے میں آدمی جب ذرا ہوتا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا کتنا وقت میرا گزر گیا کل آخرت میں کھڑے ہوں گے تو آپ حسرت کرے گا کہاں میں نے زندگی برباد کر دی آج آج بندے کو احساس دلایا جا رہا ہے دار الآخرت خیر للذین تقون اور آخرت گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں تعقلون بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ الَّذِي <يَقُنُون> اے نبی علیہ السلام خوب جانتے ہیں کہ وہ بات آپ کو رنجیدہ کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں جھٹلاتے جھتلا ہیں اللَّهِ <يَجْحَدُون> بلکہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں حضور تو اللہ کے رسول ہے نا صلی اللہ علیہ ول وسلم حضور کے اوپر الزام تراشی کرتے تھے برے القاب سے پکارتے تھے اللہ تسلی دے ہے آپ کو تھوڑے ہی ہے ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں گویا اللہ فرما رہا میں خود ان لوگوں سے نبٹ لوں گا ولقد من پہلے نصرنا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی بلام بد دن اللہ اور اللہ کی باتوں کو, کو کوئی بدلنے والا نہیں ولقت مر سنیم اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہیں اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ رسولوں کی مدد کرے گا سورہ صاف میں پڑھیں گے انشاءاللہ 23ویں پارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے سرکش بندوں اور پیغمبروں کی نافرمانی اور ان کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں کو دنیا میں بھی عذاب دے گا یہ پچھلے رسولوں کے واقعات سے بھی بات واضح ہے یہ تفسیر اگلی سورت اعراف میں بھی आएगी انشاءاللہ اگلا بیان خطاب حضور سے سنایا جا رہا ہے مشکین کو جو کہتے تھے ایسا موضاء دکھا دیں ویسی نشانی لا کر دکھا دیں اللہ کا تبصرہ وہ انخان قبر علی اراد ہوں اور اگر اے نبی علیہ السلام بال فرض اگر آپ پر گرا ہے ان کا اے اعراض کرنا یعنی حق سے تو اناطا دیں تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں اور آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں فتحت بھی آیا پھر لے آئے ان کے پاس کوئی نشانی ایسا ہونا نہیں ہے حضور کی تو چاہتی ہر طرح ان کو پہنچانے کی کوشش کی جائے لیکن اگر یہ مان کے نہیں دیتے تو اللہ کہتا ہے کہ ہوگا نہیں ان کی خواہش پر کچھ نہیں ملے گا اللہ جما اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا فلاں تو بس آپ نادان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے یہ حضور سے خطاب سنایا ان کو جا رہا ہے میرے کا قرآن عطا ہوا قرآن اسی کو مانو اسی سے تمہیں رہنمائی ملے گی اسی کی تقاضوں پر عمل کرو گے تو نجات ملے گی تمہاری خواہشات کے اوپر کوئی موزہ نہیں دیا جائے گا ان نما یس سجیب بے شک مانتے تو وہ ہیں جو سنتے ہیں وَالْمَوْتَ اللَّهُ ثُمَّ اور مردوں کو اللہ اٹھائے گا یعنی دوبارہ زندگی دے گا پھر وہ اس اللہ سع کی طرف لوٹائے جائیں گے ایک مردہ تو وہ تھا جس کی جان نکالی گئی وہ ایک چلتے پھرتے مردے ہوتے ہیں جو روح کی سطح پر مرے ہوئے ہوتے ہیں جو حق قبول کرنے کے لیے تکلف بھی نہیں کرتے ہیں وہ چلتے پھرتے مردے ہیں. جو انکار کر رہے ہیں سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. نزل نہیں کی گئی کلبی علی, آیا. اے نبی علی بے شک اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی اتار دے لا لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے رہا اللہ کے بارے میں دلا اللہ کی توحید اللہ کی خلاقیت کے دلائل لو اس کائنات پہ جا بجا نشانیاں ہیں وما ممداد اور زمین میں کوئی چلنے پھڑنے والا جانور نہیں ولا پی اکیرو بنا ہی اللہ امن نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہو مگر اے لوگوں ان میں بھی تمہاری طرح کی جماعتیں ہیں کیا مطلب اللہ کی خلاقی اس کی مخلوق میں دیکھو جانوروں کے اندر بھی اللہ کی خللاقی موجود ہے ہم پڑھیں گے سورہ نحل میں میملس کے بارے میں دودھ دینے والے جانور ایک ایک بکری ایک ایک گائے ایک ایک بھینس ایک ایک اونٹنی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ایک ان پٹ جا رہا ہے کیا کیا نکل رہا ہے اس کا گوبر الگ اس کا پیشاب الگ اس کا خون الگ اور اسی کے درمیان سے اللہ دودھ پلا رہا ہے اللہ اکبر اور جانوروں کے اندر بھی پرندوں میں بھی تمہاری طرح کی جماعت ہے. کیا مطلب مل جل کر چلنا مل جل کر رہنا مل جل کر اڑنا پرندوں کو دیکھیں بعض پرندوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ چھ چھ مہینے کا ان کا سفر گروپس کی صورت میں ٹریول کرتے ہیں دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جاتے ہیں وہ ایک مٹن برڈ ڈاکٹر ساکر نائیک صاحب نے بھی ذکر کیا اور اس کا پورا جو ٹریول کا روٹ بنتا ہے وہ اس طرح ہے کہ آٹھ ایٹ کا ڈیجٹ وہ آپ کمپلیٹ کر لیں چھ مہینوں میں وہ ایٹ کا ڈیجٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اس مٹن برڈ کو اور اس پورے جتھے کو کون پلان کر رہا ہے ایک جگہ سے فلائی کر رہے ہیں اور اس انداز سے وہ کمپلیٹ کر کے چھ مہینے کے بعد دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ جاتے ہیں یہ کوئی کم ہے اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے یہ تو ایک اشارتً بات ہے مجھ سے زیادہ آپ حضرات لوگ جانتے ہیں یہاں پر اللہ کی خلاقی کو دیکھو اس کی کائنات کے اندر اللہ اکبر ماں فرت نا فیل کتاب شی ہم نے کتاب میں کوئی شے نہیں چھوڑی اللہ رب بہن شروم پھر اپنے رب کی طرف وہ جمع کیے جائیں گے کوئی شے نہیں چھوڑی ہدایت کا سامان پورا کیا رب کو پہچاننا آخرت کو ماننا دلائل بے شمارے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اور گونگے ہیں اندھیروں میں ہیں مَن اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے پر چلا دے کل آرائی تک مینتا اینبی علیہ السلام فرمائیے بھلا دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے غیر اللہ تون کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے مشکین بھی مانتے تھے اللہ کو اور بات بار بار آئے گی بعد میں جب سمندر میں بھور میں کشتی پھنستی تو کس کو پکارتے نہ لات نہ منات نہ عزا کو کس کو اللہ کو سنو تم پر کوئی عذاب آ جائے قیامت آ جائے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے انکم تم صادقین اگر تم سچے ہو بل یا ہو تر اونا فیکشمات ان شا بلکہ تم اسی اللہ کو پکارتے ہو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو وہ اسے دور کر دیتا ہے وہ تن سو و تم بھول جاتے ہو وہ جو تم شریک کرتے ہو ولاسلام قبلی کا اور یقیناً ہم نے اے نبی علیہ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے يتضرعون پھر ہم نے ان لوگوں کی نافرمانیوں فرمانی سبب ان کو سختیوں اور تکالیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں بہت اہم نقطہ سور آراف میں بھی آئے گا ان اللہ پیغمبر آتے رہے لوگوں کو تھوڑا سختیوں میں اللہ مبتلا تاکہ دل نرم ہو جب دل نرم ہوتے ہیں تو حق قبول کرنا آسان ہوتا ہے مقصد کیا تھا لوگ گڑ گڑائیں اللہ کی طرف پلٹے رجوع کریں فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ تَدرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ جب ان پر ہمارا عذاب آیا وہ کیوں نہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے شیطان نے ان کو مزین کر کے دکھا دیا خوب ٹھیک جا رہے ہو چلتے رہو اور آگے بڑھو لیکن یہ کہ دل نرم ہو اللہ کی طرف پلٹے اس سے دوری ہو گئی یہ رکو مکمل کریں گے اور پھر چار اکتراوی ادا کریں گے انشاءاللہ یہ آج کی چینج ہے جو یہاں پر آئی ٹھیک ہے थेके? تبدیلی فلم کہ <شَيْء> جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے اللہ اکبر یہ بڑی سخت بات ہوتی ہے اللہ ہلاتا ہے لوگوں کو لوگ نہیں ملتے پھر اللہ ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے لوگ مست ہو جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں اور پھر ان کی پکڑ ہو جاتی اللہ اکبر ادا فریش ہو یہاں تک کہ جو وہ خوش ہو گئے او تو اس سے جو نے عطا کیا گیا ان کو اچانک پکڑ لیا اسی وہ مایوس ہو کر رہ گئے فقوت ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی الحمد للہ رب العالمی و تمام تعریف شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانو کرب ہے نا فرمان مٹا دیے گئے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھا جا رہا ہے کیا مطلب خس کم جہاں پاک پرانی اردو جی فرآون جب غرق ہوا ہوگا تو کتنے لوگوں نے سکون کا سانس لیا ہوگا ایسا ہے کہ نہیں تو ظالم و جابروں سے زمین کو پاک کر دیا جانا یہ بقیہ رہ جانے والوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے مم اللہ عتی کم بھی تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو یہ چیزیں لا کر دے سکے عذاب او جہرتن فرمائی بھلا دیکھو تو صحیح اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا اعلانیہ طور پر آ جائے لکو اللہ القوم الظالمون تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا ومان السلوم سرینا اللہ مبشرین اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری خوشخبری دینے والے بنا کر اور ڈر سنانے والے بنا کر فمنہ فمن جو ایمان ایماندایا اور اس نے اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ خمگین ہوں گے وہ بھی آیاتی یا مسم الآداب و ماں اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا اس لیے کہ وہ فرمانی کیا کرتے تھے اس کے بعد علیہ السلام سے اس انداز سے بات کہلوائی جا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں جی اللہ کے حکم کے تابے ہیں فرما دیجیے میں یہ نہیں کہتا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا الغیب اور نہ میں غیب کو از خود جاننے والا ہوں ولا اقول لکم انی ملک اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ان میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے اے نبی علیہ السلام فرمائیے. کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں تتفکرون. کیا تم غور نہیں کرتے میں نے یہ کب دعویٰ کیا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا بھائی میں تو اللہ کی وحی تم تک پہنچا رہا ہوں میں خود اس کے حکم کا پابند ہوں اس تعلق سے, سے مجھ سے کلام کرو نہ کہ وہ باتیں مجھ سے تم تقادے کرو جو اللہ سلحان کے معاملات ہیں ایک دوسرا کیا نابینا اور بینا یعنی دیکھنے والا برابر ہو سکتے نہیں ایک حق کو پا چکا ہے اور دوسرا ابھی گمراہی کے اندھیروں میں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے